تفسیر کے کون سے ماقص ایسے ہیں جن سے تفسیر آپ لے سکتے ہیں اور کون سے تفسیر نہیں لے سکتے قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات سے احادیث سے صحابہ کے اقوال سے تابعین کے اقوال سے لغت عرب سے اچھا یہ میں کیسے بند کروں سکائپ میں یہ تو بند ہے سکائپ میں نے مائک لیا ہی نہیں اسکائپ میں میرے پاس مائک نہیں ہے اقبال میرے پاس پہ مائک نہیں ہے اور کل آپ میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ لغت عرب میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کوئی آیت ایسی ہو جس کی تقسیر قرآن سے حدیث سے اقوال صحابہ سے اقوال تابعین سے آپ کو نہیں ملتی تو آپ عرب کے عام جو مشہور محاورے ہیں ان سے آپ تقسیر کر سکتے ہیں عام اور مشہور محاورے بہت کم استعمال ہونے والے محاورے مراد نہیں مشہور محاورے اس کی مثال ہے اس کی مثال ہے یادینا یا منو یہ سور تحریم پارہ نمبر اٹھائیس سور تحریم کی آیت ہے آیت نمبر مجھے معلوم نہیں آپ دیکھ لیں بعد میں دیکھ لیجیے گا دس گیارہ بارہ آیات میں سے ہے آیت نمبر دس گیارہ بارہ میں سے ہے تو ایسی توبہ جو نسو ہو پکی سچی توبہ ہو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نسوحا اس کا معنی میں نے کیا کیا پکی سچی توبہ کیا میں نے تو پکی سچی توبہ کے لیے کیا لفظ آنا چاہیے تھا صدوقہ سچی توبہ لیکن یہاں پر آیت نمبر آٹھ ہے جی صحیح آیت نمبر آٹھ آیت نمبر آٹھ سور تحریم آیت نمبر آٹھ تو وہاں پر لفظ ہے نسوحا کیا لفظ ہے نسوحا اور معنی کیا ہے پکی سچی توبہ تو لفظ کیا آنا چاہیے صدوخو وہاں پر کیا ہے نسوخا یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ پکی سچی توبہ ہے تو ہم ڈکشنری میں اس لفظ اس لفظ کو دیکھیں گے کہ اس کا محاورہ کیا استعمال ہوا ہے ڈکشنری کے اندر اس لفظ سے کیا محاورہ استعمال ہوا ہے تو عرب کے اندر دو محاورے بولے جاتے ہیں اس نصو کے لفظ کے لیے دو محاورے بولے جاتے ہیں ایک محاورہ ہے نصاحت نف اس کا معنی یہ ہے کہ کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو اس کو بعد میں پیوند لگا کر جوڑا جاتا ہے پیوند لگا کر کیا کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے گویا اللہ یوں رہیں کہ اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ جو تعلق اللہ سے کٹ گیا ہے جو تعلق اللہ سے کٹ گیا ہے اس کو توبہ کے ذریعے پیوند لگا کر دوبارہ جوڑ دو ایک محاورہ یہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا محاورہ یہ استعمال ہوتا ہے آ سیلن سل عسل ناس اس, نس اس کا معنی ہوتا ہے ایس ایسا شہد جس میں بالکل ملاوٹ نہ ہو ایسا شہد جس کے اندر بالکل ملاوٹ نہ ہو گویا اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو اب ان دونوں محاوروں کو ہم نے جوڑا تو کیا معنی نکلا اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو جو رشتہ اللہ سے کٹ گیا دوبارہ جوڑ جائے کیا معنی نکلا یعنی پکی سچی توبہ کرو اخلاص کے ساتھ توبہ کرو تو یہ محاورے سے بھی تفصیل ہو گئی مشہور محاورہ عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی جی یہ کل سے متعلق بات تھی کبھی کوئی کلاس تو نہیں آپ کی کبھی کوئی کلاس تو نہیں ہے کلاس تو شروع نہیں ہے اب کی میں آگے बात چلا ہوں جی کلاس ہے اچھا آپ کے استاد محترم ابھی تک نہیں آئے نا تو میں آگے بات چلا دیتا ہوں ابھی تک نہیں آپ کے استاد صاحب تو آج جو میں نے بات کرنی ہے آپ کے سامنے صورت النب امیا آج بھی بہت اہم بات ہے یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے لکھنی ہے اپنے پاس یہ جتنی باتیں میں نے تفسیر شروع کرنے سے پہلے صورت شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتائی ہے یہ باتیں آپ نے اپنے پاس اگر لکھنی ہے تو لکھ لیں اور اس کا عنوان آپ رکھیں گے مبادیات تفسیر مبادیات تفسیر اچھا آج بہت اہم بات کہ قرآن حکیم جو اترا ہے کہ جو صورتیں اتری ہیں جس کی ایک ترتیب ہے ترتیب ہے دیکھیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سور سورہ بخور کے بعد سورہ آل عمران یہ ایک اس کی ترتیب ہے آخر تک. تو ترتیب قرآن حکیم کی ترتیب کی دو قسم ہے کتنی قسم ہے دو قسم ایک ترتیب نزولی ہے ترتيب نزولي ن ز و ل نزولي ترتيب نزولي ترتيب نزولي ترتيب نزولي اور ایک ہے ترتیب توقیتی توقف ترتیب توقیتی جی ترتیب توقیتی دو لفظ آپ کے سامنے آ ایک ترتیب نژولی ایک ترتیب توقیقی یہ نے ترتیب نزولی کو بھی ترتیب کو بھی آپ نے سمجھنا ہے قرآن حکیم جو لوہے محفوظ میں لکھا گیا ہے قرآن حکیم جو لوہے محفوظ میں لکھا گیا ہے اور قرآن حکیم جو مصحف میں موجود ہے ہمارے سامنے جو قرآن حکیم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے مصحف قرآن حکیم کی تعریف میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصحب کسے کی کہتے ہیں مصحف کی جو ہمارے سامنے قرآن حکیم موجود ہے جو ترتیب لوہے محفوظ میں موجود ہے اور جو ترتیب ہمارے سامنے مصحف میں موجود ہے یہ ترتیب نزولی ہے یہ ترتیب نزولی ہے باقی ترتیب توفیقی انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا ہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کل اور دو دن تفسیر کی کلاس نہیں ہو کل تو کلاس نہیں دو دن تفسیر کی کلاس نہیں ہو ان شاء اللہ منڈے کو کلاس ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ لفظ آپ نے سمجھنے ہیں ترتیب نزولی اور توقع باقی باقی باتیں آپ کو ان اگلے سبق میں عرض کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ